Jalwa-e-jaanah Jalwa-e-jaanah Jalwa-e-jaanah Jalwa-e-jaanah Maulaya salli wa sallim da'imanna badan ala habibika khayri khalqi kulli himi Maulaya salli نہ کوئی آپ نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یو سب سے پوچھے مستفا کا حسن کیسا تھا زمین و آسما میں کوئی میلیم دلا ہاخری خلقی کھلے بھی دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا, جلوائے جانا, جلوائے جانا, جلوائے جانا مولایا صلی یا سلسلہ ہی من بدن حبی بھی خیری خلقی کھلے بھی رسول, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلی رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلی کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا موتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی و سلیم دائی من نابدا علا حبیبی کا خیری خلقی کھل لیمی درود پر سلام پر خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلِ علا کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفات ہے شفات کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلات والسلام على رسول کریم اللہ جل و نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعلیٰ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلی سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع، سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابحا سب سے اعلم، سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند بالا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتیں یوسف علیہ صلاۃ وسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں باقی سب مستور رہیں وہ آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوغ و اکثر من المشد آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا رجل شعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے ازجل حواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت میں غیر کرنن جہاں وہ ملتی تھی وہاں نہ تھے بین ہما ایرکن یدر وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشقلعین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سخ ڈوروں سے مزین ادعج موٹی اور سیاہ احور سفیدی انتہائی سفید تو فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز اور ناک مبارک, مبارک کے بارے میں آتا ہے عقلعرن آگے بی سے تھوڑا اٹھا ہوا بی اور نتھنوں سے باریک لہو نور یا ایک نور کا حال تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا ولی الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ اشنبل اسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی انتہائی باہم مربوط مفل جل پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا براقفن فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا سہل گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے کا انجہج تل القمر لئی لت البدری چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا کیسلہ دہڑی مبارک گھنی تھی عمابت فرماتی ہیں رائی تو رجلاً واحر میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا ابيض یہ حسین سفید چمکتا چہرہ اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللوم جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح اور فرماتی ہیں لم طیب و سجلا نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں لم تذری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں اور حسب وسیم قصیم وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے قسم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ, الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو کیوں نہ ہوتا حسان و ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو آپ کے شاعر ہیں وہ آپ ایشان میں فرماتے ہیں وہ احسن من قلم ترقت تو عینی و اجمَ المن قلم تل دن نسا خلختہ من كل عیب كا ان فقت خكتا کما تشا ترے جيسا حسين ميرى نے نہیں دیکھا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہيں جانا آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤ تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا کامل اور اکمل بنایا پھر آپ کے بارے میں معبت فرماتی ہیں فی اشفاری ہی وط اس کی پلکیں بڑی دراز فی آئین ہی دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ فی لہتے ہی اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی فی ہی سطع اور اس کی گردن سراہی دار لمبی فی صوت ہی صحل، آواز میں کشش اور رعب انظر الثلاثہ ان تین میں سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ پرکشش یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعلیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے آپ کے سارے قد و کامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید مابین المن کی بین آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے واسع صدر سینہ کشادہ تھا طویل زندین بازو لمبی تھے سائل الاطراف انگلیاں لمبی تھیں شہسن القفین والقدمین انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا مردانگی کی علامت اور دقیقلم سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی اشعر ذرائین و المََ کی بین و اعلیٰ باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے انور المتجرد کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا اور سب تلقص آپ کا سیدھا قط تھا سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا خمسان الاخمصین تلوے پاؤں کے گہرے تھے مسیح القدیمین پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو یمبو انہم الماء پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے اور اعزاز لزال لقل جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے اور یمشی تکفع آپ کندھے چکا کے چلتے تھے عاجزی کی چال چلتے تھے اور یبد من ملک یاب ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے جل نظر ہلملاحذا شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے نظریں جھکا کے رکھتے تھے اور ادلطفت الطفت جمع جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا